سور مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر تیرہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر نائنٹی سکس ہے اس میں فورٹی تھری آیات یعنی تینتالیس آیات ہیں اور چھ رکو ہیں رعد عربی میں کڑک کو کہتے ہیں بارش کے وقت جو بادل کی کڑک ہے اسے رات کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کڑک کو رات کہتے ہیں اور جو فرشتے اس کڑک کو پیدا کرتے ہیں ان کو بھی راج کہتے ہیں عرف میں تو ہم جو بادلوں میں سے آواز آتی ہے کڑک کی اسے رات کہتے ہیں لیکن فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو بادلوں کو چلاتی ہے وہ جب چاہتے ہیں بجلی گرا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں اس میں کڑک پیدا کرتے ہیں بیز اللہ اللہ کے عزن سے اور ایک عربی میں سوائق کہتے ہیں جو بڑی خطرناک کڑک ہوتی ہے وہ کڑک ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ بجلی گرتی ہے اسے سوائق کہتے ہیں بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لوف اللہ رسول عالم میں مرادی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو بخوبی جانتے ہیں دل کا آیات الكتاب یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں ون اور وہ جو ان ضلع الہی کا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا الحق وہ سچا کلام ہے اولا اکثر الناس لا یؤمنون۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ سماواتی بغیر آمدن ترونا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آتے بھی عمد آمدن ایسے ستونوں کو جنہیں تم دیکھ سکو ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا تم مستہ الشی پھر عرش پر متوجہ ہوا سمس ومر اور سورج اور چاند کو مسخر فرمایا یعنی سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابے ہیں فرما بردار ہیں ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں کل نوئی لی اجل مسم سورج و چاند ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہے سورج کو بھی فنا ہے اور چاند کو بھی فنا ہے یو دبیر بیر تمام معاملات چلانے والا اللہ رب العالمین ہے وہی حکم فرماتا ہے یو فصلتی آیتوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے کم تو نون تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو اور یہ یقین ایسا راسخ ہو جائے جو صبح و شام تمہیں گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہو جس کا یہ یقین ہو جائے اور ہر وقت یہ تصور میں ہو کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ گنا نہیں کر سکتا وہ لدی مدل اردا وہی ذات جس نے زمین کو پھیلایا وجہ فیحا رواں اور اس زمین میں لنگر ڈالے پہاڑ بنائے جو زمین کا بیلنس رکھتے ہیں وہ انہارن اور نہریں بنائیں اگر پہاڑ ہیں تو مکمل پہاڑی سلسلہ نہیں بیچ میں راستے ہیں غار بنے ہوئے ہیں پہاڑوں سے چشمے بہ رہے ہیں نہری علاقہ ہے میدانی علاقہ ہے کسی زمین کے خطے میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ زراعت پیدا کرنے والی ہے یعنی انسانی ضروریات کے مطابق اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا ومین کل نسموت اور مختلف قسم کے پھل پیدا فرمائے جہاں الا فی ہاں اور ان پھلوں میں اللہ نے جوڑے بنائے یعنی پھلوں میں بھی مذکر و مونس ہیں اللیل النہار وہ رب العالمین رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے راتیں بڑی ہیں پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہیں تو آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں کیا یہ نظام ہم نے پیدا ہو کر بنایا ہے یہ نظام اللہ نے بنایا ہے یہ نظام پر غور کیا جائے ایک چھوٹا سا گھر کا نظام چلانے کے لیے کس قدر بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے تو کیا یہ پوری کائنات خود بخود بن گئی اور اس کا چلانے والا کوئی نہیں ایسا ہرگز نہیں وہ رب العالمین ہے جو خالق کائنات ہے وہ اسے چلانے والا ہے جب وہ مالک حقیقی ہے تو لوگوں کی خاطر اس کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ ہر وقت یہ پیش نظر ہو کہ لوگ ناراض ہوں تو ہو جائیں بس میرا رب ناراض نہ ہو انفیز آلکھا بے شک ان باتوں میں لا دل قومی تفک کرون اس قوم کے لیے آیتے ہیں جو غور و فکر کرتی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس کائنات کی نشانیوں میں عبرت کے نمونے ہیں اور فل اردے اور زمین میں قطع متجاورات ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں مثلا آپ اگر پاکستان میں سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض زمینیں خشک ہیں بعض زمینیں بنجر ہیں بعض زمینیں پتھریلی ہیں با زمینیں سر سب سے شاداب ہیں تو زمین تو اللہ نے بنائی لیکن سب برابر برابر ہونے کے باوجود زمین کی کیفیات اور اس کی صلاحیتوں میں فرق ہے اگر ساری زمین ایک جیسی ہوتی تو ہمیں مادنیات والی زمین کہاں سے ملتی اگر ساری زمین اگر دریا میں تبدیل ہوتی تو پھر کھیتی باڑی کے لیے ہمیں زمین کہاں سے ملتی اسی طرح آپ ریت کو دیکھیں تو دریائی ریت کی خاصیت الگ ہے صحرائی ریت کی خاصیت الگ ہے میدانی علاقوں کی ریت اور مٹی کی خاصیت الگ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں عطا فرمایا و جنات من جناتما زر عن اور انگور اور کھیتی نقیل اور کھجور کے باغات اللہ نے عطا فرمائے سینوان سنوان سے مرادے ایک قسم کے پھل وہ غیر و اور کئی قسم کے پھل ایک درخت کے اندر کھجوریں لگی ہیں اور دوسرے درخت میں کھجوریں لگی ہیں ایک درخت میں لگنے والی کھجوروں کا ذائقہ دوسرے درخت سے مختلف ہے اور بسا اوقات ایک ہی درخت میں پھلوں کے ذائقوں میں فرق ہوتا ہے یوس قومی حالانکہ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے پانی ایک ہے خاصیتیں مختلف ہیں کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی کڑوا ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے کسی کی رنگت میں کیا فرق ہے کھاد بھی ایک ہے پانی بھی ایک ہے فق دلو بادہ اور ہم کھانے میں ذائقے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں کسی پھل کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ان قومی یا قلون بے شک ان تمام باتوں میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جس میں سمجھ ہے عقل ہے وہ ان اور اگر تمہیں تعجب ہو اور حیرت ہو کہ یہ ان باتوں کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے فب قَوْلُهُمْ تو تعجب ان کی اس بات پر بھی ہے جو انہوں نے کہا ادا کنہ تو را کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اینا لفی خلق جدید کیا بے شک ہم خلق جدید میں ہوں گے یعنی دوبارہ پیدا ہوں گے ان پر تعجب ہے کہ ابتدائی تخلیق کو تو انہوں نے مان لیا کہ ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے انہیں وجود دیا باوجود اس کے کہ ان کا کوئی وجود نہ تھا تو اب دوبارہ مٹا کر وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اولائک اکل کفروا کا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں وہ الا اکل اغلا لفی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں عذاب کے توق ہیں ان کی گردنوں میں جہنم کی آگ کے توق ہوں گے وہ الا اکاسابار اور یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ یستا دلو نہ سگی قبل حسن یہ کافر آپ سے بھلائی کے آنے سے پہلے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں جلدی مچاتے ہیں وہ ڈھیل کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا وقد غلط میں نقبل ہی مل ان لوگوں سے پہلے لوگوں کے حالات گزر چکے اور وہ ان لوگوں کی عبرت کی نشانیاں دیکھ چکے اب اپنے لیے عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہیں پچھلے لوگوں کے عبرت کے نشان دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور توبہ کریں وہ ان ابو ناسی علا بے شک آپ کا رب لوگوں کے گناہ کرنے کے باوجود لوگوں کو بخشنے والا ہے اگر وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے اور جو توبہ نہ کرے گناہوں پر ضد کرے اڑا رہے تو ان نا کا لدید القوب اور بے شک آپ کا رب ضرور شدید عذاب دینے والا ہے کفرو اور کافر کہتے ہیں لَو لا ضلع علیہ تم میر ربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہ کی گئی اتنے موزاد دیکھنے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود کہ قرآن کی ہر آیت آیت ہے نشانی ہے اس کے باوجود کافر یہ شور مچاتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی نازل نہ ہوئی ان نما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں بولی کل قومی اور آپ قیامت تک آنے والی ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں حقیقی طور پر ہدایت دینے والا تو اللہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں ہدایت دینے والے ہیں بھی عزن اللہ آپ نصیحت فرماتے ہیں جو عمل کرے اس کا بھلا جو نا عمل کرے اس کا اپنا نقصان ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق قطع فرمائے